محبوب آپ فرمائیے للہ کا فرو اینت ہو یو ان لوگوں سے فرمائیے جو کافر ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر تم باز آ گئے توبا کر کے ایمان لے آئے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے ماں قد سلف وہ گناہ جو تم پہلے کر چکے معاف ہو جائیں گے وہ یا اور اگر وہ باز نہ آئے اینت ہو اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے برعکس فرمایا وہ این اور اگر وہ باز نہ آئیں یعنی یہ کابرو اگر تم باز نہ آئے فقر مدت سنت الد <الْأَوَّلِيب> پر بے شک پہلے لوگوں کی عادت اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ جب لوگوں نے گناہ کیے تو پھر ان پر تباہی آئی اور وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا تو آج بھی دیکھیں نا کہاں ہیں وہ سپر پاور کہلانے والے جو کفار مکہ تھے روم کی سلطنتیں فارس کی سلطنتیں بلکہ ہم موجودہ دور سے بھی چند سالوں پہلے ایسے لوگوں کے متعلق دیکھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ جن کا رو دبدبا کر رو فر تھا لیکن آج وہ کہاں ہیں اسی طرح آج کہ جو مغرورین اور متکبرین ہیں آئندہ کل وہ نہیں ہوں گے وہ قات اور تم ان کافروں سے جہاد کرو حتہ یہاں تک کہ لاتکون فتنا فتنا باقی نہ رہے یعنی اس وقت تک جہاد کرو کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے ان کا زور ٹوٹ جائے یقون دین کل اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی دین اسلام کو غلبہ مل جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کو مٹا دو ہے کہ ان کافروں کی قوتوں کو توڑ دو کہ جس سے اسلام کو نقصان ہے اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ ہے فعین پھر اگر وہ باز آ جائیں بشیر بے شک اللہ تعالی ان کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے وہ ان طول اور اگر وہ منہ پھیرے تو خوب جان لو مولا کم بے شک اللہ تمہارا مولا ہے نعمل المولا سب سے بہترین مولا وہی ہے وہ نعمل نصیر اور سب سے بہترین مددگار وہی ہے حضرت امام محر سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی اہم تیز کے لیے نکلے یا کوئی کسی مشکل میں ہو اور وہ اس کو پڑھے نیامل مولا و نعم ال نصیب اللہ ہو نیامل و نعم ال تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا الحمدللہ للہ پارا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ ان تمام پاروں کی پورے قرآن پاک کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے گا